بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی حدیث لا ایمان لیم اللہ امانت تو یہاں سے وہ حدیث کے ٹکڑے اور حصے بیان ہو رہے ہیں کہ جن پر لا داخل ہو لا اے نفی جن تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ علم النحب کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے آپ اس کو مرفوعات میں بھی پڑھیں گے اور منصوبات میں بھی پڑھیں گے جب آپ مرفوعات میں پڑھیں گے تو خبر لا لنفی الجنس پڑھیں گے کہ لائے نفی جنس کی خبر جب آپ منصوبات کو چھوئیں گے یعنی جب منصوبات تک پہنچیں گے تو وہاں آپ پڑھیں گے اسم لا لنفی الجنس یعنی لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور لائے نفی جینس کی خبر مرفو ہوتی ہے جی تو لائے نفی جنس جو جنس کی ہی نفی کے لیے آتا ہے اس کا اسم منصوب منصوب, منصوب مطلب نصب یعنی فتحہ یعنی کہ زبر اس پر زبر آئے گی اس کے اسم پر اور اس کی جو خبر ہوگی وہ مرفو ہوگی یعنی اس پر رفا ہوگا یعنی کہ اس پر پیش ہوگی ٹھیک ہے اب آپ بڑے ہو چکے ہیں آپ کو نصب اور منصوب رفا اور مرفوع یہ سمجھ آنا چاہیے لا ایمان لیم اللہ امانت لہو سب سے پہلی حدیث لا ایمان لیم اللہ امانت لہو ایمان ایمان ہے امانت امانت آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لیم اللہ امانت لہو اسی طرح اسی حدیث کا حصہ ہے لیکن بعض نسخوں میں اس کو الگ لکھا ہے اور بعض نسخوں میں ایک ہی بنا کر لکھا ہے کہ وَلَا دِينَ لِمَلَّا عہد دلہ یہ پوری ایک روایت ہے لا ایمان عل ملا امانت الحو اس شخص کے لیے ایمان نہیں لا امانت الح جس کے لیے امانت نہیں دوسرے سے میں فرمایا لا دلا دی دین اللہ عہد له اور اس شخص کے لیے دین نہیں جس کے لیے وعدہ نہیں آپ علیہ السلام کے جوام الکلیم میں سے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا ایمان نہیں ہے ایمان لمن اس شخص کے لیے لا امانا کے جس کے لیے امانت نہیں ہے ولا دینا اور دین نہیں ہے لمن اس شخص کے لیے لاح دلہ جس کا وعدہ نہیں ہے جس کے لیے وعدہ نہیں ہے کیا مطلب ہے حدیث کا آپ نے فرمایا کہ جو شخص امانت کا خیال نہیں رکھتا امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن یاد رکھیے گا یہ لا نفی کمال کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص سے امانت میں خیانت ہوگی یا کسی نے وعدہ توڑ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا ایسا نہیں ہے مراد نفی جو ہے وہ کمال کی ہے یعنی ایسا شخص کامل مومن نہیں ہے ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے جو آبادی کی پاسداری نہیں کرتا امانت کیا ہے ایک بہت وسیع باب ہے اگر کسی کا راز آپ تک پہنچا ہے تو بھی وہ امانت ہے اگر آپ نے اس راز کو راز نہیں رکھا یقیناً آپ نے خیانت کی ہے اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے کوئی سامان رکھا ہے بذریعہ حفاظت کے آپ نے اس کو استعمال کر لیا یا آپ نے اسے ضائع کر دیا تو یہ امانت میں خیانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ جان بخشی ہے یہ جسم بخشا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے اس کے گناہوں سے بچانا ہے اگر گناہوں سے محفوظ نہیں رکھا تو یقینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے مال دیا ہے اور راحت دی ہے دنیا کے اندر تو اگر اس مال کے حقوق ادا نہیں کیے زکوٰۃ نہیں دی وغیرہ وغیرہ تو حج نہیں کیا اگر فرض تھا تو یہ بھی گویا امانت میں خیانت ہے خیانت ہے تو ایسا شخص کامل مومن نہیں ہے اور جس کا وعدہ نہیں ہے کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں وقت پر ایسے کروں گا وغیرہ وغیرہ تو اس کی اگر اس نے پاسداری نہیں کی وعدے کا خیال نہیں رکھا وعدے کا پابند نہیں رہا قسم کھاتا ہے قسم توڑ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسے شخص کا بھی کوئی دین نہیں ہے اس لیے امانت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور وعدے کی بھی پاسداری کرنی چاہیے لا ایمان امانت له اس شخص کا ایمان نہیں جس کے لیے جس کا وعدہ نہیں جو وعدے کا خیال نہیں رکھتا اگلی حدیث ہے اس کو بھی بعض کتابوں میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور بعض کتابوں میں ایک ہی ساتھ لکھا ہے لیکن ہے پوری ایک لاحلیم الا ذو عدین اس کو عین کے ذمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عوسر اور آئین کے فتحہ کے ساتھ عسرتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ ہے ولا حکیم ذو زب عبارت لا حلیم الا ذو عُسْرَةٍ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ حلیم آپ پڑھ کے آ چھوکے ہیں کہ ال... کیا ہے الحلم من اللہ والعجلت من الشیطان نہیں آپ نے اور الفاظ میں پڑھا ہے شاید تو لا حلیم حلیم کا معنی ہے بردبار بردبار بردوار کسے کہتے ہیں جس میں جلد بازی نہ ہو توقف ہو اطمینان ہو تو یہ معنی حلیم کے متم انوس رخ زو کا معنی ہوتے ہیں صاحب ہم کہیں زو مال تو مال والا زو کتاب ان کتاب والا زو جوالن جو موبائل والا وغیرہ وغیرہ زو کا معنی والا صاحب المینا تو پڑے ٹھیک ہے جزاک زبردست تو اللہ زو اوسرا کے معنی ہوتے ہیں پھسلنا گرنا اوسرا کے لفظی معنی کیا ہے ویسے گرنا اور پھسل جانا مراد اس سے ہے لفزش غلطی کرنا غلطی کرنا انسان کیا کہتے ہیں لفظش ہو گئی پھسل گیا کبھی کے ورد میں کہتے نا کہ فلاں اپنی راہ سے بٹک گیا ہے پھسل گیا ہے اور اب اپنی راہ پر باقی نہیں رہا اپنے مزاج کے مطابق نہیں رہا اچھا جی ولا حکیم حکیم کہتے ہیں دانا کو عقل مند کو زو کمانا پھر وہی تجربہ تجربہ کو کہتے ہیں انسان جو جس, جس جو اس کو تجربہ ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے حالات سے لوگوں سے مل جل کر یا حالات سے ٹکرا کر اس کو جو تجربات حاصل ہوتے ہیں وہی معنی ہے یہاں پر تجربے کا جو اردو کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہونے والا دیکھیے گا پوری حدیث کو عبارت اور ترجمہ لا حلیمہ اللہ ز عصر ولا حکیم اللہ دو تجربت لا حلیم کوئی بردبار نہیں ہے اللہ دفردن مگر لغزش والا لغزش کھانے والا ولا حکیمہ اور کوئی عقل مند نہیں ہے اللہ دو تجربہ مگر تجربے والا سبحان اللہ کیا کمال کے الفاظ ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا ہو ابی و امی لا حلیمہ الا ذو عثرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ کوئی بردبار نہیں ہے مگر لغزش والا ولا حکیم اور کوئی سمجھدار نہیں ہے الا ذو تجربۃ مگر تجربے والا کیا مطلب ہے حدیث کا انسان اس وقت تک برد بار نہیں بن سکتا حلیم نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود لغزش نہ کرے جب تک کہ خود غلطی نہ کرے جب تک کہ خود اس سے خطا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ حلیم نہیں بن سکتا اسی طرح انسان عقل مند اور سمجھدار اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے تجربات نہ ہو بغیر تجربے کے کبھی بھی سمجھدار نہیں بن سکتا پریکٹیکل بہت ضروری ہے جب انسان چھوٹا ہوگا غلطی کرے گا غلطی کرنے کے بعد اپنے استاد سے اپنے ماں باپ سے اپنے کسی بھی بڑے سے معافی مانگے گا تو کل کو جب یہ بڑا ہو جائے گا خود بڑا بن جائے گا خود باپ بن جائے گا خود استاذ بن جائے گا یا کسی عہدے پر فائز ہو جائے گا اب جو اس کے ماتحت لوگ نیچے کام کرنے والے لوگ یا اپنی اولاد میں سے یا اپنے تلامزہ میں سے شاگردوں میں سے کوئی لفزش کرے گا غلطی کرے گا اب جب وہ معافی مانگنے کے لیے آئے گا تو اس کے اندر اتنا ظرف ہوگا کہ یہ معاف کر سکے گا کیوں؟ اس کو یہ خیال آئے گا کہ جب میں اسٹوڈینٹ تھا جب میں طالب علم تھا جب میں دلمی تھا یا جب میں بیٹا تھا اس وقت جب مجھ سے لغزش ہوئی تھی جب میں نے غلطی کی تھی تو میرے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا مجھے میرے والد نے مجھے میرے استاد نے مجھے میرے مربی نے مجھے میرے شیخ نے مجھے میرے ذمہ دار نے معاف کیا تھا تو آج میں بھی اسے معاف کروں گا تو اگر ایسا ہے لغزش اس نے کی ہے غلطیاں کی ہیں تو تبھی ہی وہ حلم حلیم اور بردبار بن سکتا ہے ورنہ نہیں ورنہ وہ انتقام پر اتر آئے گا بدلہ لینے پر اتر آئے گا بدلا لہجا معافی کا وہ سوچ ہی نہیں سکتا اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب کبھی میری بات طلبہ سے ہوتی ہے کہیں پر بھی اگر موقع مل جائے یا جب کبھی اساتذہ کی میٹنگز ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے چاہے وہ اسکول کالج کی سطح پر ہوں یا مدارس کی سطح پر ہوں تو ہمیشہ سے میں اس بات کو ضرور رکھتا ہوں اور خود اپنے لیے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب کبھی کسی طالب علم کے خلاف ایکشن لینا ہے کسی بھی بنیاد پر تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں کیا چاہتا میرا کیا خیال ہوتا جب انسان اس بات کو سوچ لیتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھتا ہے تو پھر بہت ساری برائیوں سے انسان رک جاتا ہے انتقام سے بغض اور حسد سے انسان کام نہیں لیتا ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرتا ہے کچھ عرصہ پہلے میں جس جامع میں پڑھاتا ہوں وہاں کے اساتذہ کی میٹنگ تھی اور دو طلباء کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ان کو جامعہ سے خارج کر دیا جائے کئی سارے اصول و ضوابط ایسے تھے کہ جن کی وہ پابندی نہیں کر رہے تھے منتظم کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ تھی تمام اساتذہ سے رائے لی گئی کہ کیا کیا جائے یقیناً سب نے اعتماد کا اظہار کیا کہ ہم کلاسوں کی حد تک محدود رہتے ہیں اپنا سبق پڑھایا لیکچر دیا اور چلے گئے تو منتظم کو کہا کہ کلاس میں نقل و حرکت یا ما ورائے کلاس یا ماں ورائے جامعہ طالب کی کیا نقل و حرکت رہتی ہیں ظاہر ہے وہ منتظم تک تمام رپورٹیں پہنچتی ہیں اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ اخراج کے لائق ہیں تو کر دیا جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں فیصلہ ہو گیا اور منتظم نے تمام سے کو جب یہ فیصلہ سنا دیا کہ ٹھیک ہے ان کے متعلق نوٹس بورڈ پہ آویزہ کر دیا جائے گا کہ ان طلبا کو خارج کر دیا گیا تو میں نے آخر میں ایک گزارش کی کہ صرف ٹھیک ہے ان طلباء کو خارج کر دیا گیا اور ان کے متعلق فیصلہ بھی ہو چکا لیکن ایک مرتبہ ذرا یہ خیال کر لیا جائے کہ اگر یہ اسٹوڈنٹ یہ ہمارے بچے ہوتے یا ہمارے بھائی ہوتے ان کو دوران سال تعلیم کے بالکل اس طرح دورانیے میں آ کر کن کن بنیادوں پر جامعہ سے نکالا جا رہا ہے تو اگر ہمارا بچہ یا ہمارا بھائی ہوتا تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہم کیا چاہتے اگر تو بحثیت والد کے یا بحثیت بھائی ہونے کے ہمارا فیصلہ یہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے ان کو خارج کر دیا جائے لیکن اگر کہیں پر بھی کسی بھی پہلو پر بحثیت والد کے یا بحیثیت بھائی کے ہم یہ سوچیں کہ اتنی بڑی غلطی نہیں تھی ٹھیک ہے طالب علم تھا غلطی ہو گئی تھی معافی مانگ لے آپ سے معافی مانگے گا میرا بچہ ہے تو آپ معاف فرما لیجئے جی. اگر ایسی بات پر آ کر ہم رک جاتے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے تو اگر ہمارا اپنے بچے کے حوالے سے یا بھائی ہونے کے حوالے سے اگر یہ فیصلہ ہوتا تو ان کے بارے میں بھی ایسا فیصلہ کیا جائے لیکن اگر ہم اپنی جگہ ان کو اپنے بچے کی جگہ پر بھائی کی جگہ پر رکھ کر پھر بھی اگر ہمارا فیصلہ یہی بنتا ہے کہ ہاں اگر میرا بیٹا بھی ایسا کام کرتا تو اس کو یقیناً جامع سے خارج کر دینا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے بالکل اس فیصلے کو بحال رکھا جائے خیر طلبہ کو تمبی کی گئی اور ان کو خارج نہیں کیا گیا الحمدللہ تو جب کبھی بھی ہم آنے والی زندگی میں جب کبھی بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیں مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان استاد بن جاتا ہے ٹیچر بن جاتا ہے تو وہ اپنے زمانہ طالب کو کیوں بھول جاتا ہے ایک استانی جب ایک معلما بن جاتی ہے تو وہ جب وہ بحثیت طالبہ پہ پڑھ رہی تھی وہ زمانے کو کیوں بھول جاتی ہے کیا اسے اپنا زمانہ یاد نہیں آتا یا جب کبھی ایک بچی ایک لڑکی جب وہ ماں بن جاتی ہے تو بحثیت بچی ہونے کے بحثیت بچہ ہونے کے اس کے کیا ہیں تو ان خیالات کا ماں باپ کیوں خیال نہیں رکھتے تو جب کبھی بھی آپ کسی کے خلاف فیصلہ لگ جائیں تو آپ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے جب کبھی بھی اگر آپ کسی عہدے پر ہیں آپ کے ماتحت کئی کام کرنے والے ہیں تو اگر آپ اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے ایک دن اپنے ہی جامعہ میں یقین جانے کہ اگر ہم اس کو بنیاد بنا لیں اس کو اپنا معیار بنا لیں کہ جب کبھی بھی ہم نے کسی کے خلاف بات کرنی ہے جب کبھی بھی ہم نے کوئی فیصلہ لینا ہے یا کوئی بھی ایکشن لینا ہے تو ہم اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اس جگہ پر رکھیں تو ہمارا نظریہ کیا ہوگا بس پھر انسان بڑے ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرتا ہے اور یہی شریعت کا حکم ہے کہ کبھی جذبات سے آ کر جذبات میں آ کر جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ٹھنڈے جلد سے فیصلہ کرنا چاہیے اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور صحیح بات بھی ہوتی ہے سوچ و بچار کے بعد اگلی حدیث تدبیر وہاں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو ایک دن میں اپنے ہی جامعہ میں نماز پڑھنے کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلا تو یقیناً اس دن ایک کوئی بھی تھا مانگنے والا تھا ایک ساحل تھا اور اس نے نماز میں اعلان کیا کہ میں ایک معذور ہوں ابھی عنقریب کی بات ہے کہ سردی آ چکی ہے اور میرے گھر میں کچھ بستر وغیرہ کی ضرورت ہے تو کوئی بھی اگر میرے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو وہ کر لے یقیناً وہ شکل سے معذور لگ رہے تھے اور ان کے جو بازو تھا لفٹ والا اس کا کوئی دل کے ساتھ کانٹیکٹ تھا دل کی حرکت کے ساتھ ان کا بازو حرکت کرتا تھا معذور تھے تو وہ جیسے ہی مسجد سے نکلا ہے تو مسجد کے بالکل سیڑیاں اترنے کے بعد وہ وہیں پر رک گیا وہاں پر آنے والی موٹر سائیکلوں کا اسٹینڈ بھی ہے گاڑیاں بھی آ کر رکتی ہیں اور وہیں آ کر سب لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو وہ اس جگہ میں ٹھہرا تو گارڈ نے اس کو ایک مرتبہ وہاں سے ہٹایا اور دوسری جگہ پر بھیجا پھر اس نے دوسری جگہ سے اس کو ہٹا کر تیسری جگہ پر بھیجا پھر اس نے ہتا کے مین گیٹ سے بھی اس کو باہر نکال کر ایک سائڈ پہ کھڑا ہونے کو کہا میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اپنے جانے کا گارڈ تھا میں گیا اور خود میں نے اس سائل کو ہاتھ سے پکڑا اور میں نے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس ایک اچھی جگہ تھی سائڈ تھی کہ وہاں سے گزرنے والی گاڑی بھی نہیں تھی اور مین گیٹ سے اندر کا احاطہ تھا موٹر سائیکلوں کا راستہ بھی وہ نہیں تھا میں نے اس کو وہاں بیٹھنے کو کہا اور گارڈ کو بلا کر کہا کہ بحثیت انسان کے آپ کا حق یہ نہیں بنتا انہوں نے کہا جی کہ یہ ظاہر ہے ہمارا اپنے جانا کا گارڈ سروں نے کہا نہیں جی یہاں سے گاڑیاں گزر رہی تھی تو میں نے اس لیے ایسا کہا ایسا کہا فلاں فلاں میں نے کہا نہیں آپ ذرا ایک پل کے لیے یہ سوچیں کہ آپ اس کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کہتے آپ کا تو دل یہ ہوتا کہ آپ جا کر مسجد کے سہن میں بیٹھ کر آپ یہ مانگیں میں نے کہا اگر میرا دل یہ گوارہ کرتا تو میں اس کو مسجد کے سہن میں بٹھاتا لیکن اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگنا اچھا نہیں ہے اس لیے میں اس کو مسجد میں نہیں بیٹھا رہا لیکن مسجد سے باہر بیٹھا رہا ہوں اور اسی جگہ میں کہ جہاں پر سب لوگ اسے دیکھیں گے اور اس کا تعاون کا ہم کر سکیں گے تو خیر بہرحال جب کبھی بھی ہم کسی کے خلاف ایکشن کرتے ہیں یا کسی کے بھی خلاف کوئی بھی بات کرتے ہیں تو جب ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آفس کے اندر دفاتر کے اندر اور اسی طرح کئی سارے لوگ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتے ہیں بھائی خدا رہا وہ بھی انسان ہے صرف یہ کہ اللہ تبارک نے ان کے رزق کو آپ کے ساتھ معلق کر دیا ہے تو اس پر تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ کل کو آپ کو اس پر مجبور کر دے کہ آپ کسی کے ڈرائیور بن جائیں اور آپ بحثیت آفس بوائے کا کام کریں کسی کے ہاں اللہ اس پر قادر ہے یقیناً اس لیے انسانیت کی قدر ہونی چاہیے اتنا برا نہیں بن جانا چاہیے انسان کو کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے کیا ہے وہ ایک مقولہ کہ وہ جاہل بن کر بھی آپ کو سر حضرت استاد محترم کہہ کر پکارتے ہیں اور آپ تعلیم یافتہ ہو کر بھی اس کو اوے ارے یہ پکارتے ہیں وہ ایک بات سن وہ ایسے کر دے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں سفید داڑھی ہوتی ہے اور ان پیسے برے طریقے سے پکارا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے انسانیت کی قدر ہونی چاہیے है है تو جب انسان لغزش کرتا ہے نا ایسے ادوار سے گزرتا ہے پھر اس کو قدر ہوتی ہے جب غریبی سے امیری پر جاتا ہے پھر اس کو امیری کی قدر ہوتی ہے جب دنیا کے دھکے کھا کھا کر کسی عہدے پر پہنچتا ہے تو پھر اس کو قدر ہوتی ہے اور پھر نیچے والے لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے لیکن جو ناز و نخرو سے اور ناز و نعمت سے پلتے ہیں پھر ان کو کبھی کسی کی قدر نہیں ہوتی یا کا و تنا عباد اللہ علیہ المتن ناز و نعمت سے بچو اس لیے کہ اللہ کے بندے ناز و نعمت والے نہیں ہوتے وقت پورا ہو چکا ہے اس بیچ کے ترجمے کو دیکھیلا بردبار نہیں ہے مگر لغزش والا یقین جانیے غلطیاں کرو گے تو اتنا دم آ جائے گا اپنے اندر اتنا ظرف بسی ہو جائے گا کہ کسی کو معاف کر سکو گے ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتقام پر اتراؤ گے جاہلیت کے دور کی طرح تیرا جانور میری چرگاہ میں کیوں آیا قتل و قتال ہمیشہ ہمیشہ کی لڑائی کی بنیاد ڈل گئی جی حلیمہ نہیں ہے, نہیں ہے اللہ مگر والا غلطی والا تجربہ دن اور کوئی اقل مند نہیں ہے مگر تجربے والا جس کو تجربہ ہو جاتا ہے کئی سارے حالات سے وہ گزرتا ہے کئی سارے لوگوں سے مل, مل لیتا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے اور انسان کو خود کئی ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے ایسے حالات اس کے سامنے آئے ہوتے ہیں تو اس سے خود بخود اس کی سمجھ کامل ہو جاتی ہے تجربے کے بغیر کچھ تو نہیں ہوتا چاہے کتنی ہی کتابیں آپ پڑھ لیں کتنی کتابیں آپ پڑھ لیں جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوگا آپ اس وقت تک صحیح طریقے سے چل سکتے کتنے شعبہ زندگی ہیں آپ کتاب پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں ہزاروں کتابیں آپ پڑھ لیں اگر آپ پڑھائیں گے نہیں تو آپ کے اندر پڑھانے کا ملکہ ہی نہیں آئے گا آپ کسی کو اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکیں گے ڈاکٹر اگر وہ پڑھتا ہی رہے پڑھتا ہی رہے تعلیم ہی کرتا کرتے رہے اسے پتا ہو کہ انجکشن ایسے لگاتے ہیں ایسے, ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ساری معلومات ہو جائیں لیکن جب تک وہ کسی مریض پر تجربہ نہیں کرے گا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس کا تو لا حکیم کوئی سمجھدار نہیں ہے تجربہ دن مگر تجربے والا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر وافیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی آپ سب کو مجھ میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام تر خوشی نصیب فرمائیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی خير يا رب العالمين ورحمه هم مقدر فرمائے السلام عليكم ورحمه الله وبركاته